عورت کے حج کرنے کے لیے کسی محرم یا شوہر کا ہونا بھی شرط ہے اور اگر کوئی محرم موجود نہ ہو یا ہے لیکن وہ ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح شوہر ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کا حج کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوگا اگر وہ ساری زندگی حج نہیں کر سکتی تو وسیعت کرنی کہ میری طرف سے حج حج بدل کرایا جائے یہ واجب ہے تاکہ اس کی وصیت میں یہ بات رہے اور اللہ کے ہاں اس کی پوچھ نہ اور محرم وہ ہے عورت کے لیے جس سے نکاح کسی بھی وقت جائز نہ ہو ہاں وہ نصب کے اعتبار سے ہو کے اعتبار سے باپ دادا پر دادا ایسے بیٹا یا پوتا ایسے اور یا وہ دودھ شریک ہو یا دودھ شریک بھائی جو ہوتے ہیں اور دودھ شریک والد کے اعتبار سے اور باقی جو رشتہ دار ہیں دودھ شریک کے ان کا بھی اعتبار ہے وہ بھی محرم ہے اور سسرالی رشتے کی وجہ سے جیسے داماد اور سسر یہ بھی محرم ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ساتھ جانے کو تیار نہیں تو اس خاتون کو یہ وصیت کرنی چاہیے کہ حج بدل اس کی طرف سے کرایا جائے اور اگر خاتون بیوہ ہے اور کوئی محرم موجود نہیں تو حج کرنے کے لیے اس پر نکاح کرنا واجب نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اب وہ نکاح ضرور کرے اور پھر حج پہ جائے کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے اگر وہ نکاح نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے اس کا حج رہ جاتا ہے اور ساری شرائط اگرچہ موجود ہوں لیکن ایک یہ شرط ہے اس کی کمی ہے تو ایسی بیوہ خاتون گناگاہ نہیں ہوتی اور محرم کا عقل بالغ اور دیندار ہونا ضروری ہے اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی عقل مند ہونا ضروری ہے دیندار ہونا ضروری ہے فرض کر لیجئے کہ کسی خاتون کا شوہر ہے لیکن ہے بے وقوف اور اسے کچھ دنیا کی سمجھ ہی نہیں بہت ہی سادہ ہے اور کچھ پتا نہیں چلتا تو وہ اس کی موجودگی کی کے ہوتے ہوئے بھی عورت پر حج فرش نہیں ہوگا کیونکہ وہ اتنا بیوقوف ہے کہ اس کے ساتھ اگر سفر کرے گی تو کوئی اس کا اعتبار نہیں کہیں بیٹھ جائے رہ جائے کھو جائے لوگوں میں گھبرا جائے تو اس لیے مند ہونا بھی محرم کا ضروری ہے اگر اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ, وہ اقل مندوں میں شمار نہیں ہوتا تو ایسا محرم ہونا نہ ہونا برابر ہے حج کے لیے